مرضی ہے لیکن اس پر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل تھا قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کی خطا کو کنڈول کر دیتا معاف کر دیتا اس, کا اس کے سبب سے کوئی ترکہ مسلمانوں کو نہ لگتا لیکن اللہ جو بھی ہوتا ہے اس میں رب سے ہوتا ہے یہ تو ہم سورت اغابل میں پڑ چکے ماںب اب مصیبت اللہ بزم اللہ تو جب ازم رب آتا ہے تو کسی مسلحت کے تحت آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ پینتیس صحابہ کی اس خطا کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی انسان ہیں اسد اللہ و اسد الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بن عمیر جیسے انسان نوجوان بھی ہیں کہ جو مدینے میں انقلاب کی گویا کہ انقلاب کا ذریعہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عن واہ یہ کہ نظم کی اہمیت کیا ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے اس انقلابی جد و جہد میں اقامت دین کی سعی میں اس کی اہمیت جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر اس سورہ مبارکہ میں آتی ہے پھر یہ کہ ابتلا اور آزمائش اس کا اصل فلسفہ نکھر کر اس صورت میں آتا ہے تمیز اور تمخیص اللہ چھانٹی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھور بالکل بور کر دے تمہارے دلوں میں سے اور تمہاری تمہارے رینکس میں سے یعنی یہ تمہیز دو طرح سے ایک تو یہ کہ یو و حسم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نے اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے تو ان بھٹیوں میں سے گزار کر تپا کر اور وہ زر خالص تمہیں بنا دے اور کھوٹ نکال دے اور یہ کہ تمہارے رینکس میں جو گڑبڑ ہے کہ اہل ایمان بھی ہے صادق ایمان بھی ہے منافع بھی ہیں کچے پکے لوگ بھی آ گئے ہیں تو ان میں بھی ایک تمیز کی ضرورت ہے باقان الماحول یدن المومنین عالامان تمالے حتیہ یمیز الخبی من فویم یہ تمیز جو ہے علیحدہ کر دینا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا ہے یہ بہت ضروری اور در حقیقت یہ اصل حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے اطلاع اور امتحانات آتے ہیں تو یہ چار اہم مضامین ہیں جو غزب عہد کے حوالے سے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ساٹھ آیات ہیں سورہ آل عمران کی جو تقریباً کل کی کل قصبہ عہد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے کے زمین میں مرکز جو محبت وہی قصبہ عہد ہے ایک سو اکیسویں آیت سے جہاں سے کہ تین واروں شروع ہوتا ہے اور ایک سو اسیویں آیت تک جہاں کہ اٹھارہ واروں ختم ہوتا ہے یہ در حقیقت ایک مسلسل خطبہ ہے ایک ہی طرح کے جو ایک جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان پر تبصرے پر مشتمل ہے ان میں سے جو آیات بھی میں نے منتخب کی ہیں تو جو ہمارا مطموعہ ہے منتخب نصاب کا کتاب کیا اس میں تو صرف دو مقامات سے ہے لیکن یہ کہ میں نے اس میں کچھ آیات کا مزید اضافہ بھی کیا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس حصے میں میں نے کافی آیات کا اضافہ کیا ہے بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ غزب عہد کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ اچھی طرح ڈالنے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنتین ہجری کے شوال کے مہینے میں پیش آیا ہے یعنی غزب بدر کے ٹھیک ایک سال ایک ماہ بعد غزب بدر سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو پیش آیا اور یہ چھ سات شوال سن تین ہجری کو پیش آیا اس اعتبار سے ٹھیک ایک سال ایک ماہ کا تقریباً اس میں پھنسی رہے اور اس کا پس منظر کیا ہے بدر میں اہل بکا کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی بہت زبردست چرکہ لگا تھا بڑے بڑے ان کے سرکردہ تمام سردار کھیت رہے مارے گئے قتل ہو گئے ستر کی تعداد میں ستر ان کے اسیر ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ میں قریش کی شہرت قریش کا مقام قریش کا وقار سب کا سب یوں سمجھیے کہ اس ایک دن یوم الفرقان میں ایک دن میں وہ, وہ آسمان سے زمین پر آ گئے اس حوالے سے شدید انتقامی جذبات تھے کہ جو پیدا ہوئے یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح تجزیہ کر کے نوٹ کر لیجئے کہ بدر کی جنگ تک تو ان کے ہاں ابھی ایک ہی محرک تھا ان کا ایک ہی جذبہ محرک تھا اور وہ تھا ان کا جو بھی ان کا دین باطل تھا یا ان کے جو باطل عقائد تھے ان کی حمیت وہ اپنے دین آبائی دین کی حمیت میں لڑ رہے تھے اس کی حمیت میں ان کا یہ سارا جوش اور جذبہ تھا غزب بدر تک لیکن غزب بدر کے بعد جو شامل ہوا ہے اس میں وہ جوش انتقام ہے اور عرب کا ایک خاص مزاج ہے اس کو دین میں رکھیے وہ مزاج جو ہے خاص طور پر ان میں قریش کا کہ انتقام لیے بغیر ان کے سینوں کی آگ کبھی ٹھنڈی پڑتی نہیں اس کے لیے چاہیے کہ سال ہر سال تک کوئی شخص جو ہے کسی دھن میں رہتا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل سے جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا اس کے لیے دن کا چین رات کا آرام حرام کھانا پینا آرام زندگی کی کسی آسائشوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انتقام نہ لے یہ اصل میں کیفیت تھی کہ جس کا اضافہ ہوا ہے کہ بدر میں صرف ابھی اپنے دینِ آبا اپنے آبا و اجداد کے عقائد اور ان کے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کا تحفظ اس کی حمیت تھی کہ جو انہیں چھیت کر لائی تھی لیکن عہد میں اب جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی وہ اصل میں انتقام کی آگ تھی جو بھی بدر سے ہوا اس پر اضافہ ہوا ہے گزو سویق جو ہے بدر کے دو ماہ بعد ہوا کسی طریقے سے اپنے وہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دل کو بہلانے کے لیے ابو سفیان نے یہ ایک مہم جو ہے وہ اختیار کی دو سو سوار لے کر شبخون مارا اس نے مدینے پر ہمت اتنی نہیں تھی کہ جنگ کا خطرہ بول لے رات کے وقت آیا ہے اور قریب کے کچھ جو تھے وہ نخلستان ان میں سے کچھ کھیت کاٹ دیے کچھ وہ درخت خجوروں کے کاٹ دیے کچھ اور نقصان پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی ہے تو آپ نے تعاقب کیا ہے اب اس وقت جو ہے خوف کا یہ عالم تھا ابو سفیان پر اور ان کے ساتھیوں پر حالانکہ دو سو سوار جو تھے بڑی ایک جمعیت ہوتی ہے کوئی معمولی جمعیت نہیں تھی لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنی تیزی سے بھاگے ریٹریٹ جو کیا ہے مکے کی طرف جو فرار کی رائے اختیار کی ہے کہ اپنا سامان رسر پھینکتے چلے گئے تاکہ ہلکے ہو جائیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے یہاں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا خوراک کا وہ سب ستو کے مورے ہوں گے جو لدے ہوئے تھے تو وہ سب کے سب پھینکتے چلے گئے اور یہ سب مسلمانوں کو پھر ملے ہیں تو اس لیے اس کا نام ہی غزمۂ شفیق پڑ گیا تو یوں سمجھے کہ یہ خفت جو ہے مزید <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس کا اضافہ ہو گیا کہ یہ جو ایک کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کی اس آگ کو کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا کر سکے کچھ بجھا سکے اس سے بجائے اسے کہ اس میں کوئی کمی پیدا ہوتی اس کے اندر ایک اور خفت کا جو ہے احساس مزید پیدا ہو گیا لیکن اب اس کے بعد جو ایک خاص سریہ ہے سریا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس لیے کہ ایکسائٹنگ کاز ہے غزوہ عہد کا فوری سبب جو بنا ہے فوری اشتعال جو ہوا ہے اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور مطالعہ کر چکے ہیں کہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اقدام فرمایا ہے وہ اقدام کیا تھا اکنامک بلاکیٹ افبت کا کیونکہ اہل مکہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تھا تجارت پر ان کے قافلے جاتے تھے ریحل وشتائے و سیف گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف چونکہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف زیادہ گرم علاقہ ہے تو یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں تفصیل اس کے بیان کر چکا ہوں اس میں وہ لنک بن گئے مشرق و مغرب کی جو اس وقت کی تجارت تھی اس میں درمیانی لنک کی حیثیت سے موافلی ان کے ہاتھ میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروان روٹ کو مخبوص بنا دیا یہ اکنامک بلاکیٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری اصطلاح بھی میں نے اس بیان کی تھی پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش آپ جہاں بھی گئے ہیں ان آٹھ مہموں کے دوران بلکہ ان میں سے چار غزوات تھے اور چار سرایا تھے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئے ہیں جہاں آپ گئے وہاں کے جو لوکل قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی ان سے معاہدے کیے اس طریقے سے یا تو وہ جو پہلے حلیف سے قریش کے اب حلیف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرلائز ہو گئے کہ دونوں سے انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے نو وار فیکٹ کر لیا کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے لیکن دونوں کا ایک نتیجہ نکل رہا تھا کہ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا وہ کم ہو رہا نہ آطل ارض نن کو سہا میں قریش کا جو بھی سکہ تھا جو ان کی سیاسی بالادستی تھی اس کا ہلکا یا سر کم ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد یہ جو ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تھے اور اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سریا عبداللہ ابن جہش جس کے نتیجے میں کہ واقعہ نخلا پیش آیا کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ صرف آٹھ دس حضرات پر مشتمل وہ نخلا میں متعین کیا تھا جو ایک وادی ہے مکہ مکرمہ اور طاعت کے مابین اور وہاں مٹھ بھیڑ ہو گئی ہے قافلے سے جو قریش کا تھا اور ان میں سے ایک آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا کچھ سامان تجارت لے کر حدود کے پاس آئے اور وہ شخص جو تھا پھر وہ قافلے کے لوگ جو تھے وہ روتے پیستے ہوئے جو گئے ہیں بچے میں تو آگ لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا تو جس طرح بدر کے لیے وہ ایکسائٹنگ کاز بنا تھا سری نخلا اسی طریقے سے سری زید ابن حادثہ ہے وہ غزب عہد کے لیے ایکسائٹنگ ایک کاز فوری اس کا پس منظر کیا ہے ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک سن دو ہجری میں غزمائے بدر ہوا تھا اب اس کے بعد جب گرمی کا موسم آیا جمادی الآخر سن تین ہجری میں تو یہ ان کے روٹین کے مطابق ان کے قافلے کی روانگی کا وقت تھا شام کی طرف تھا اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے ایک جو صدمہ تھا جو بدر کی شکست کا اس کا بھی زخم ابھی تازہ تھا دوسری طرف یہ معاش کا تقاضا یہ بھی سامنے آ رہا ہے اور انتقام بھی اگر لینا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی مالی مسائل چاہیے مالی ذرائع چاہیے لہذا اب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہ راستہ تو مخدوش ہی اب ہم اپنا وہ سفر کریں تو کس راستے سے کریں اس مرتبہ یہ رحلت السیف جو ہے اس کے لیے جو کاروان کا امیر معین کیا گیا وہ صفوان ابن امیہ تھا اس نے بہت غور و فکر کیا اس نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے شام کی طرف جانے والا ساحل کے ساتھ ساتھ والا راستہ یہ تو بند ہو گیا ہے لہذا بہت غور و فکر کے بعد مشورے کے بعد طے کیا کہ ہم ایک بہت, بہت لمبا چکر کاٹ کر شام جائیں گے یعنی مکے سے نجد کی طرف ہو کر پھر عراق کی طرف سے ہوتے ہوئے شام پہنچیں گے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر زیق میں ان کی جان آ گئی ہے کتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکنامک بلاکیٹ کس درجے مؤثر تھا کہ اب ان کی جو لائف لائن ہے معیشت کی اب اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں رہا کہ اتنا خوشگوار راستہ اتنا آسان راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور سیدھے تیر کی طرح جو ہے وہ شام کی طرف جا سکتے ہیں کجا یہ کہ اب وہ نجد کی طرف جائیں نجد سے پھر عراق کی طرف جائیں عراق سے پھر وہ شام پہنچے پہنچنا باہر آ اس لیے کہ تجارت اگر بند ہو جائے تو پھر ان کی معیشت کا جو ہے وہ سلسلہ کہاں سے ہوگا چنانچہ اس کا فیصلہ کیا گیا اس کی حضور کو اطلاع ہو گئی اور اس سے اندازہ کیجئے کہ کس درجے حضور کی جو انٹیلیجنس ہے اس وقت کا جو معلومات کا نظام ہے کتنا مؤثر تھا کہ جہاں یہ طے ہوا اور وہاں حضور کو اطلاع ہو گئی تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حادثہ کو سو سوار دے کر اور اس کے اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے اس راستے پر بھی بھیج دیا. اور یہ ایک اچانک جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے جبکہ وہ کسی ایک چشمے پر اتر رہے تھے اور وہ پورا قافلہ جو ہے اس کا سارا سامان تجارت بھی گویا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ اور وہاں سے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے انہیں سوائے فرار کے کوئی اور راستہ نہیں ملا معلوم ہوا کہ اب ہر تح... ہر اعتبار سے پوری شکارنر ہو گئے اب تو کوئی راستہ شام کی طرف جانے کا راستہ جو ساحل کا تھا وہ پہلے بند ہو گیا اتنا لمبا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں تو اب گویا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اب آخری جنگ لڑے اور اس آخری جنگ کے لیے انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی اطلاع ملی تھی جو لشکر کفار جب چلا ہے تین ہزار اس کی نفری تھی تین ہزار اونٹ اس کے ساتھ تھے بار برداری کے لیے بھی اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے غزہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا اونٹ زبا ہوتے تھے اس کا گوشت وہ کھاتے تھے پھر یہ کہ دو سو گھوڑوں پر مشتمل ان کا رسالہ دو سو, سو سوار ساتھ ہی پندرہ خواتین کو بھی لے لیا اور وہ بھی ان کی بڑی معذت گھرانے کی خواتین جن میں ہند بنت وطبہ بھی تھی ابو سفیان کی بھی, بھی بعد میں ایمان لے آئی ہیں مسلمان ہوئی ہیں لیکن اس وقت تو ان کی جو آگ تھی انتقام کی آگ جتنی شدید تھی ہند کے سینے میں جو جل رہی تھی کہ باپ بھی شہید باپ بھی قتل ہوا ہے جنگ بدر میں ایک بھائی ایک چچا سینوں جو ہے وہ قتل ہوئے تو اس اعتبار سے وہ انتقام کی آگ بہت شدید تھی تو یہ خواتین بھی ساتھ آئی ہیں تاکہ غیرت دلائیں اپنے مردوں کو کہ کوئی بھی ان میں سیتریس دکھا کر اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے چنانچہ وہ آتے ہیں وہ اشار بھی کہ جو عین میدان عہد میں دامن عہد میں جب جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اس وقت جو وہ دف کے ساتھ یہ خواتین گا رہی تھی اشار نہ تارتی نمشی آلند نما رہتی انت میرو لو آ لیتی ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو چلنے والیاں ہیں بڑے ہی نرم کالینوں کے اوپر نرم و نازک یعنی گویا کہ ہماری بڑے ہی جو پرورش ہوئی ہے بڑے ہی نازو نام میں ہوئی ہے اب دیکھ لو کہ اگر تم آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے تو ہم تم سے مغلگیر ہوں گے تمہیں تمہارے ساتھ جو ہے معانقہ کریں گی اور اگر تم نے پیٹ دکھا دی تو ہم تم سے علی گا ہو جائیں گے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو ان کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے پہرا جب یہ لشکر تیار ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عن جو کہ ابھی تک مکے میں موجود تھے اور ان کے بارے میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے لیکن بالکل جس طریقے سے کہ مومن عن فرعون کا ایک معاملہ ہے کہاں تم وہ ایمان ہوں ایمان ہوں کہ جو حضرت عبوسا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا مسلحت کے تحت تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے انہوں نے حضور کو اطلاع بہت پہنچا دی اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کس تیز رفتاری سے ان کا وہ جو پیغام رسا ہے اے سی پہنچا ہے تین سو میل کا فاصلہ اس نے صرف تین دن میں طے کیا سو میل ایک دن میں اس زمانے میں اونٹ پر یا گھوڑے پر اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ بڑھ رفتاری کے ساتھ وہ شف گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبا میں تشریف فرماتے وہاں آپ کو پیغام مل گیا بار پھر آپ نے وہاں ایک مریض مشاورت منعقد کی اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے حضور نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائے ہیں جو ذبا ہو رہی ہیں اور یہ کہ میں اپنی تلوار کو دیکھتا ہوں کہ اس کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اس مڑ گئی ہے یا اس پر کچھ دندانے پڑ گئے اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں ایک بہت مضبوط درخ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس کی خود آپ نے تعبیر فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے صحابہ جو ہیں ہمارے ساتھی وہ جامع شہادت نوش کریں گے وہ مرحلہ آ گیا اور کوئی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی قریبی ساتھی میرا قریبی عزیز بھی وہ بھی اس میں جامع شہادت نوش کرے گا اور تیسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب مضموط ضرح میں ہاتھ ڈالنا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے اب اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی خود بیان کی اور اسی میں آپ کی اپنی رائے بھی آ گئی یہ سو جو صورتحال ہے تو جنگی اس صورتحال میں مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کیا جائے بلکہ ہم مدینے میں محصور ہو کر دفاع کریں اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ میں نہیں یہی رائے عبداللہ ابن اوبئی جو رئیس المنافقین تھا اس نے پیش کی یہ بہت اہم ایک واقعہ اس اعتبار سے کہ بسا اوقات دو آرا اگرچہ وہ بالکل مختلف نیتوں سے پیش کی گئی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ دو آرا ایک ہو سکتی ہے ظاہر باتیں حضور صلی اللہ وسلم کی نیت جو ہے مبارک وہ کیا تھی اور عبداللہ ابن اوبئی کی نیت کیا تھی اس لیے کہ کھلے میدان میں جاتا ہے اور اگر وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کا لفاق جو ہے اس کا پردہ چاک ہو جائے گا اگر جانے سے انکار کرتا ہے اور اگر مدینے ہی کے اندر چھپ کر یا مدینے کے اندر ہی محسور ہو کر مقابلے کی نوبت آتی ہے تو لفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ جائے گا اس کا پردہ چاک نہیں ہوگا اس کی اپنی نیت یہ تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت حال پیش آئی ہے عمل وہ یہ کہ ایک تو نوجوان اور خاص طور پر وہ نوجوان کے جو غزب بدر میں نہیں جا سکے تھے لیکن غزب بدر کا تو جب مدینہ سے حضور کی روانگی ہوئی ہے تو ابھی کسی جنگ کا کوئی گمان نہیں تھا یہ تو بعد میں درمیان میں جا کر صورتحال پیش آ گئی ہے تو وہ بہت سے لوگ جو ہے اس سے محروم رہے تھے اب ان کا ایک حسرت کا معاملہ تھا کہ ہم بدر کی اس جو فضیلت ہے اس میں شمولیت کی اس سے محروم رہ گئے ہیں اب ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ کھل کر دادے شجان دیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ یہ جو مدینہ منورہ کے جو دو قبائل تھے اوس و خدرت ان کا ایمان لانے کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں تمام قبیلہ ایمان لے آیا ان کے نمایاں سرکردہ لوگ ایمان لے آئے تھے اس اعتبار سے گویا کے پورے قبیلے جو ہیں وہ ایمان لے آئے یہ گویا کے کے درجے میں ہے ورنہ یہ کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شش پنج میں ہوں لیکن غزوہ بدر کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نشرت خدا ورزی کس شان کے ساتھ آئی ہے تو گویا کہ اس وقت وہ حقیقت میں ایمان لائے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت قبول کی پھر تیسری بات یہ کہ چونکہ ایک بہت ہی موجزانہ طور پر فتح ہوئی تھی تو اس اعتبار سے بھی حوصلے بہت بلند تھے کہ جب بدر میں تین سو تیرہ ہمارے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان نتھے لوگوں کو فتح عطا کی تھی تو اب کیوں فتح حاصل نہیں ہو جائے گی تو حوصلے جو ہے ان کا بلند ہونا جو ہے وہ قابل فہم ہے اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جوش جہاد اور غوق شہادت اور پھر یہ کہ ذاتی شجاعت یہ بھی بہت سے صحابہ کرام کو مجبور کر رہی تھی کہ انہوں نے اور ان میں خاص طور پر نام نوٹ کر لیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے بہت ہی اصرار فرمایا اس پر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بہرحال وہ چاہے ہم عمر تھے اور ساتھ کے کھیلے ہم جولی تھے لیکن چچا بھی تو تھے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا اصرار بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت فیصلہ کن ثابت ہوا ہو بہرال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کر دیا اپنی رائے کے برعکس کہ ٹھیک ہے کھل خل کر کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں اس کے بعد اب یہ جو میں آپ سے ارس کر دوں کہ یہ لشکر جو کفار کا پہنچا ہے کوہٹ میں آ کر انہوں نے جو ڈیرے ڈالے یہ جمعہ کا دن تھا چھ سموار سنتی اور اس روز پھر اصل یعنی جمعہ کے بعد سے اور اصل تک یہ جو محفل مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے زرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور ایک نہیں دو دو زیر ہیں ایک کے اوپر دوسری اور تلوار آپ نے ہمائی کی ہوئی تھی اس سے ماتھا ٹھنڈ بہت سے صحابہ کا کہ کوئی غیر معمولی صورت پیش آنے والی ہے ادھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اوس کے سردار تھے اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ علو وہ آ اور انہوں نے بھی اس ملامت کی لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے اور ان کی رائے کے خلاف فیصلہ جو ہے آپ نے ان لوگوں سے کروا آپ سے کروا لیا ہے آپ لوگوں نے تو اس پر کچھ بعض حضرات نے کہا بھی کہ اب ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے تھی اسی پر عمل کیجئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھ کر جب تک اب مقابلہ نہ ہو لے وہ ہتھیار کھولتے اور یہی بات اصل میں آئے گی سورہ آل عمران میں کہ فیضا اعظم کا فتح وق جب فیصلہ ہو جائے جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب یہ ہے کہ تبکل کیجئے اللہ پر پھر یہ کہ وہ جو ایک صورت بنتی ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں اور پھر اس کو توڑ دیتا ہوں یہ انداز جو ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے بار الاصل کے بعد روانگی ہوئی ایک ہزار کا لشکر لے کر آپ نکلے شہ خان نامی مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جو عہد سے پہلے ہے رات وہیں بسر کی سجے سے پہلے پھر وہاں سے چلے اور اور آگے بڑھ کر مقام شوت پر جہاں سے کہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کفار کے اور آہز و سنت کے درمیان کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ایانند وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن ابئی اس نے غداری کی اور تین سو آدمیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس آتا اور یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس کی جو ہے انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں میں مزید بیان کروں گا اقولہ وصطف اللہ علی ولکم وسلم